الرحمن الرحیم علی محمد و اللہ صحمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح الروشہ صحیح و شاہ باقی تمام شامعین برادران خواہ سب کو شمحسن وارسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چار سو چودہ ابلیغ چھپن ہے چار سو چودہ شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے چھپن جو اور عوراد فتحیہ کی توضیحات میں اب چار چھپنون درس سکس ہاں جی اور اس درس میں جو چونکہ ہمارے سلسلے بحث اورد فتح میں ملک الجبار میں ہے اور اس میں چونکہ پچاس لا لہ اللہ ہے اس میں ابھی آج کے درس میں چھٹا لا الہ لہ کی توضیح ہے آج اللہ کے اللہ جو ہے لا الا اللہ, اللہ خالق و نہار لا لا لال ون نہار ہاں جی یہ مبارک علمہ ہیں اس کی توضیح آپ کو دینا ہے اس میں لا اللہ کا منابلوں کو بار بار کہہ چکا ہوں ہاں جی لا نہیں ہے کوئی نہیں ہے لاہن کوئی معبود ہاں جی کسی قسم کے پرستش کے لائق کوئی نہیں ہے الا اللہ شوائے اللہ جو ذات واجب الوجود ہے اور اس کائنات کا خالق مالک رب سب کچھ وہی اللہ ہے اسی ذات کے علاوہ کوئی بھی لائق پرستش اور معبود نہیں ہے ایسی ذات جس کی جو ہے اللہ اطلاع جس کی عبادت کی جائے اور اس کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اس چیز کے لائق اللہ اللہ تعالیٰ کی عزاد کے سوا کوئی نہیں ہاں انبیاء اولیاء اوشیٰ ان کے سامنے بھی ہمیں سر تسلیم خم ہونا کیا حکم ہے وہ اللہ کے حکم کے تح اللہ کے حکم سے اللہ نے خود فرمایا میرا انبیاء کے سامنے بھی سر تسلیم خم رہو ہاں جی اور اورر کے سامنے بھی سر تسلیم خم رہو تو اس لئے جو ہے ہم ان کے سامنے بھی اللہ کے حکم سے سر تسلیم خم ہوتے تو لا الہ الا اللہ کی مزید توضی جی، ضرورت نہیں جی ہے آگے جو ہے تین کلمہ ہے خالق الار لفظ خالق ہے لیل ہے اور نہار تو اس میں جو ہے لغت خالق کا لفظ جو ہے یہ اس کا سگا ہے پھیلے خلاقہ غلق و حلقن سہ اس کا پھیلی معنی پیدا کرنا خلقہ یخلق و پیدا کرنا اور خالق اسم فائل یعنی پیدا کرنے والا اس کا پہلا شگا ہے پیدا کرنے والا یہ معنی خاموش الجدید نامی لغت کی کتاب میں لکھا لہل کے معنی رات ہنج قرآن میں بہت زیادہ استعمال نہار کے معنی دین ہاں رات اور دن سب جانتے ہیں رات اور دن اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہاں جی لین لا بولتے ہیں ہاں جی لے یا لیلن لن و نہارا یہ ہاں اس کا معنی کیا ہے رات دن ہاں جی لے و لیلن لن و نہارا ان کا معنی رات دن یہ دونوں ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہے پیدا کرنے گانے میں اللہ تعالیٰ نے رات دن کو وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے رات اور دن کو خال النہاد اللہ کے شواء کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ ہی رات اور دن کا پیدا کرنے والا ہے جی اور ایک معنی جو ہے اگر یہ حالانکہ لام پر زبر ہیں تو خال پیدا کرنے کے معنی اب مگر عربی زبان ہے خالی کا صوبو بیش کے لام پہ زیر پڑھیں خالی کا صوبو اور, اور یخلقو یا یخلقو خال و خلا و خلو ان کا معنی پرانا ہونا پرانا ہونا بالکل الگ کا معنیٰ ہے زیر زبان سے اتنی خراب اور خل جو ہے جمع اخلاق ہے اس کی اور اخلاق کے معنی میں ہاں جی خلوق جو ہے اس کے جمع اخلاق اخلاق کے معنی میں یعنی کریکٹر کے معنی میں اخلاق کریکٹر ہاں جی انسان کے جو ہے طبعی عادتیں القام و جدید نامی لغت میں یہ سارے معنی کیا ہیں یہاں دعا میں خلاق یا معنی پیدا کرنا خالق یعنی کہ خالق ال پیدا کرنے والا مراد ہے یہاں پر وہ کپڑا پرانا ہونے والا معنی ہے. یہاں پر کسی صورت درست نہیں الخالق جو ہیں یہ لفظ جو ہیں الخالق ہاں جی خصوصیات اسمال ہوشنا والی کتاب میں جو ہے سفر میں ایک لکھتے ہیں الخالق جو ہے یہ لفظ خالق کا مادہ ہے خالقاب سے ہے خلق ان سے ہے جس کا مطلب ہے اندازے سے کسی چیز کو بنانا خاص اندازے سے ٹھیک ٹھاک اس کی تمام جوانیت کو دیکھ کر مکمل اندازہ گیری کرنے کے بعد کسی چیز کو بنانا پران مجید میں الخالق کا لفظ گیارہ مرتبہ استعمال ہوا ہے امام خطاوی کے بقول الخالق وہ ذات ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والی ہے یقینی بات ہے کائنات میں خوش بھی نہیں تھا یہ دن رات نہیں تھا سورج شاند نہیں تھا خوش بھی نہیں تھا انصاف کو اللہ تعالیٰ نے ہی عدم سے وجود میں لایا ہے لہٰذا یہ معنی ہے اپنی جگہ پر درست ہے تو وہ ذات جو مہلوق و عدم سے وجود میں لانے والی ہے اور اسے پیدا کرنے والی ہے اور یہ تخلیق بغیر کسی نمونے اور مثال کے ہوگی ہے نا دنیا میں کوئی بھی چیز کوئی چیز بناتے ہیں تو کسی نمونے ماڈل کو پہلے بناتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اس کو دیکھ کر بناتے ہیں یا کوئی مثال مثال رکھتے ہیں اس کو دیکھ کر بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں جی یہ کائنات کے ہر چیز کو خلق کیا اور ان سب کو اللہ نے خلق فرمایا اور ان میں سے کسی کے لیے نہ کوئی اللہ کو کسی نمونے کی ضرورت ہوئی تاکہ اس کو دیکھ کر بنائیں کیونکہ اس سے پہلے کوئی چیز تھا ہی نہیں تو نمونہ کون سی چیز ہوگا اور نہ کوئی مثل تھا تاکہ اس کو دیکھ کے اس کی مشاور چیز بنا جائے کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا ایک وقت تھا صرف اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو ہر تمام ما سے اللہ جو کچھ ہے اس کائنات میں سب کچھ اللہ نے خلق فرمایا ہے ایدان گرامی تو ان دنیا میں ایک سائنسدان ایک بجلی پیدا کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کہ خلق کردہ چیزوں میں سے کو کچھ چیزوں کو جوڑ جار کے چیز پیدا کر لیتے ہیں اسے زمین کے اندر اللہ نے رکھا ہوا اس کو ہم اتنی جو عظیم سمجھتے ہیں اور کوئی جو ہے بیماری کے علاج تلاش کریں تو اس کو ہم بہت ہی عظیم کرنا سمجھتے ہیں ہاں جی کوئی چیز بنائیں تو اس کو عظیم کرنامہ سمجھتے ہیں لیکن یہ ہمارے رب اس نے اس عظیم کائنات کو سورج جیسے عظیم ہاں جی ستارے کو سیارے کو چاند جیسی اور باقی تمام سیارات کہکشانی جن کے اندر عربوں ستارے ہیں سیارے ہیں اور یہ زمین جیسے عظیم چیزیں ہاں جی ان سب کو عدم سے اللہ تعالیٰ نے جی, کسی سابقہ کوئی نمونے کے ماڈل کے تاکہ کوئی مادے کے سب کو ہمریکن ہو یقون سے خلق کیا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ جس کے سامنے ہم سر میں سجود ہوتے ہیں وہ کھیلنا عظیم ہے اور الحالق جو ہے یعنی کسی کو حلق یہ جو ہے کتاب عدت الدائی فحد ہلّی میں انہوں نے جو ہے لکھا ہے یعنی حال قس کہتے ہیں یعنی کیسے کہ حلق آزاد آغاز نمود وہ جس نے موجودات کو پیدا کرنے کی ابتدا کیا وہار بدون وجود مثل اور کائنات کی ہر چیز کو سابقہ کوئی مص نمونِ ماڈل کے مانند قبلی ہاں جہ ساخت خود فرمود ان سب کا اللہ نے بنایا ہر چیز کو ایسے کوئی مسابقہ کوئی نمونہ نہیں ہے ماڈل نہیں ہے بدن کی سابقہ نمونِ ماڈل کے اللہ نے پیدا کیا چنانچہ اللہ خود فرماتے خالق خالقن غیر اللہ آیا جو ہے کیا اللہ کے کی سوا کوئی اور خالق ہے کائنات کے کسی بھی چیز کا ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے لے بڑی سے بڑی چیز کا اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمارے ضمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جواب یہی گیا اللہ تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے تمام موجودات کا خالق تو ہے حتی تک کو قریش مشکین مکہ مشکل اس بات کو مانتے تھے کہ خالق تمام چیزوں کا اللہ ہی ہے پرانے آئے تھے اللہ فرماتے ہیں ابھی باب ان سے پوچھیں ان تمام مشاعر اور تم لوگوں کو خد نے پیدا کیا تو وہ جواب میں کہیں گے خالق اللہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ فرمند جب ان سب کو اللہ نے پیدا کیا تو عبادت بھی اسے اللہ کی کرو نا پھر عبادت کسی اور کی کیوں کرتے ہوں پھر وہاں جگ وہ فان جاتے ہیں تو خالق اسے کہتے ہیں کہ جو فارسی عبادت تجمہ ہے کہ جو خلق کا آغاز کریں یعنی کسی چیز کو ابتدان پیدا کریں بد کسی سابقہ مثل اور مانن یعنی نمونے کے حوالہ عدت الدائی میں ہے ہاں اس کے سبا نمبر پانچ سو چھیاسی حوالہ لکھا ہے فاد کی کتاب ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے بس حقیقی معنی میں خلق کرنا صرف اللہ ہی کا پھیل ہے ٹھیک نہیں حقیقی معنی میں خلق کرنا صرف اللہ ہی کا پھیل ہے لہٰذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارے سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونکتے تھے تو پرندہ بن جاتے تھے تو یہ خلق اللہ کے دن سے ہے نہ کہ خلا نہیں کرتے تھے تو الخلاق اصل میں جو ہے ہاں جی جو ہے اصل میں حلق ان کے معنیٰ یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری اندازے لگا لگ پورے اندازے لگانا کسی چیز کو بنانے کے لیے پورے اندازے لگانا کے معنی ہے لگانا کے ہیں ہاں جی پورے اندازے لگانے کے ہیں پھر اس سے چیز کو وجود میں ہیں اور کبھی خلق بیمانی ابدا بھی آ جاتا ہے ابدا یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے تھوڑا ہم دنیا میں ایک گھر بناتے ہیں اس کے مادہ کے اس کے سیمنٹ سیمنسری ہے ہاں جی اور کوئی کرسی بناتے ہیں اس کے مین مٹیریل جو ہے میخ وغیرہ ہیں لکڑی ہے مثلا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ابدا کیا خلق میں ابداع یعنی بغیر کسی مادہ کے خلق یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر کسی کی تخلیق کے پیدا کرنا کسی نے اس کوئی چیز بنایا اس کو دیکھ کے دوسرا چیز بنانے بغیر کسی تخلیق کے پیدا کرنا چنانچہ کامہ کر خلق سماوات بل و لہذا بالحق ہاں سر نمبر تین ہے اللہ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات سماوات بالحق ہاں جی اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی بالحق اسے اللہ نے ہی پیدا کیا کسی اور پیدا کیا نہیں کیا ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ذات کے ذاتِ ہے اور کسی نے جو ہے اس کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا تو دعا کا ترجمہ یہ بن جائے گا تو یہ توضیع جو ہے تو عیسایت سے خلق سے ملاد ابدا ہی ہے یہاں پر تو خالق شاید میں جو خلق سے مطلب ابدا ہی کیونکہ دوسرے مقام پر اسی کو اسی مطلب یعنی اسی مذہب کو بدی السماوات ولاسک سر بقر میں سے طرح میں سے تعویر کیا بدی کے معنی تو واضح تو پر یہی ہے نے کسی سابقہ مادہ کے بغیر کسی کی تغلید کے ایک چیز کو وجود دینا پیدا کرنا یہ معنی مفردات راغب نے لکھا تو ادعا کے تجمہ یوں بن جائے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ خالق النار وہی رات اور دن کا پیدا کرنے والا ہے یہ آگے انسد صاحب نے یہ تجمہ کیا اور دوسرا ترجمہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ دن اور رات کو پیدا کرنے والا ہے سید خورشید عالم نے یہ تجمہ لکھا ہے تیسرا ترجمہ رات اور دن کو بدون نے کسی سابقہ مسل و ماڈل کے مثل اور مادل, مادل. کے ماد مصر و مادہ کے یہ مادہ تو بھی زیادہ بہتر ہے یعنی اللہ رات اور دن کو بدونے کسی مثل اور مادہ کے پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں یہ ترجمہ جو ہے بدآخر نے خود کیا اشراقی کیوں اس لیے کہ اس میں خلق کے نمانے میں سادہ خلق نہیں ہے خلق یعنی کہ ہے بدو کسی سابقہ مادے کے بدو کسی مثل اور کسی کے تغلید کے ابتداً کسی چیز کو خلق کرنا تو ہالک اللہ و... وہ اللہ جو دن رات کو بدون کسی سابقہ مثل اور مادے کے پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں تو توضی یہ واقعہ رات کو اللہ نے آرام کے لیے پیدا کیا کہ انسان دن بھر کے کام کاج کے بعد تھک جاتے ہیں اور رات کی خاموشی میں جہاں کائنات کی ہر ہنج جاندار آرام کرتے ہیں اور اپنے اپنے آشینوں میں چلے جاتے ہیں وہ وقت کی نیند میں جو لطف و سکون ہے یعنی رات کی جو ہے ہنج سکون ہے وہ سکون دن کو سونے میں ہرگس لیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کرم فرما اللہ اللہ اللہ وہ ذات جال اللہ من مل جس نے تمہارے رات کو کرا دیں تسکن فی جس میں تم آرام کرے و نہارم اور دن کو دیکھنے والا بنایا نورانی بنایا سرہ غافر عالم سر، اللہ وہ ذات پاک کہ جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تاکہ تم اس میں آرام کر لیں اور دن کو روشن اور ہر چیز کو دیکھنے والا بنایا تاکہ تم اس میں کمائیں اور سرح نسا میں بھی سرع نبا میں بھی فرمایا نبا میں بھی وجال نہ لیلہ لباس ہم نے رات کو تمہارے لباس بنائے وجال نہ نہار ہاں جی اور ہم نے رات کو تمہارے لباس قرار دیا اور ہم نے تمہارے دن کو معاش نے معیشت کے ذرائع کرا دیا تاکہ تم اس میں کمائیں اور اپنی ضروریات زندگی پورا کریں تو اس طرح دن اور رات کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظیم نعمتوں میں سے کیونکہ اگر مسلسل رات ہوتی تو سردی سے کوئی جاندار زندہ نہ رکھ سکتا اگر مسلسل دن رہے تو شاید گرمی سے سارے جاندار مر جاتے لیکن وہ پاک کاغذات ہے لیکن جو ہے وہ کاغذات نے لیکن اس کاغذات نے لیکن اس پاک ذات نے دن اور رات دونوں پیدا فرما کر اس کائنات کو انسانوں سمیت تمام جانداروں کے لیے نہایت آرام دہ جگہ کرا لیا دن اور رات کا پیدا کرنا اللہ کے سوا کس کی بس اور قدرت میں ہے ذرا نے کسی اور کی بس میں ہیں کہ وہ دن کو پیدا کرے یا رات کو پیدا کر سکیں اور یہ دن اور رات کا آنا جانا کبھی دن کا لمبا ہونا کبھی رات کا کبھی دن کا چھوٹا ہونا کبھی رات کا چھوٹا ہو, چھوٹا ہونا کہ جس کے ذریعے سال کے چار موسم موجود میں آتے ہیں اور اس تبدیلی میں ایک سکن آگے پیچھے نہیں ہوتا یہ سب ہمارے رب کے عظیم کے رشمے ہیں ہمیں ان دو میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کا ادراک کرنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کی کماق ہوں جو ہے معرفت کے ساتھ بندگی کر سکیں کیونکہ معرفت کے بغیر خالص اور خوز و کے ساتھ عبادت وہ بندگی ناممکن سا ہے ہاں جی معرفت زیادہ ہوں گے عبادت و بندگی میں بھی زیادہ لطف آئیں گے اور سچی اور پرخلوص جو ہے بندگی کر سکیں گے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں میں غور و حکر کرنے کی سوچ میں توحید ہے آسانی سے نہ جان جائے آل آل اللہ خالق خال کو اللہ کے کوئی معبو نے دن رات کے پیدا کرنے والا یہ دین رات کو پیدا کرنے کا یہ کام کتنا مشکل کام ہے لیکن میرے رب نے یہ سب کر دیا یہ سب میرے رب کے کرشنے ہیں یہ سب اس کے مخلوق ہیں اس کے قدرت کے مظاہر ہیں اس کے علم کے مظاہر ہیں اس کے عظمت کے مظاہر ہیں یہ سب آیاتِ قبرۂ لاہی ہیں انسان ان میں غور کریں تو اللہ کی عظمت کا ادراک ہوگا اللہ کے علم بے نہاد کا ادراک ہوگا قدرت الاطنٰہ کا ادراک ہوگا ہاں جی اس کے خبرائی اور الو مرتبہ شان و مرتبہ اس کی مالکیت و ملکیت و, و بادشاہت کا اقتدار ہے مقدری حقیقی کامیں کا ہاں جی معرفت ہوگا اور پھر ہم ایک سچے بندے کی عیثت سے ہاں اس کی عظمت کے ادراک کے بعد پھر انسان جھک جاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی چارہ اپنے لے نظر نہیں آتا ہے زیاگر میں کیوں اللہ کے کی اولیاء کرام امبیہ الٰی اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کر دیتے کیونکہ انہوں نے اللہ کو پیشان لیا تھا اللہ کی انہیں عظمتوں کے ساتھ پیشان لیا جسے اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے انہیں دعاؤں کو ادرا کریں ان کو سمجھیں ان کو بامارفت پڑھیں اور اللہ کی عظمت کا ادراک کریں میری دعا اللہ تعالیٰ نے سب ان دعاؤں کو صحیح طرح سے سمجھ کر پانے کی توقعات